اب جوڑا ہے سورت البروج اور سورت الطارق وٹ سمائے داتری بروج وٹ سمائے و تارخ یہ جوڑا ہے سورت البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو پس منظر ہے پہلے اس کو تاریخی طور پر سمجھ لیجئے ہمیر کے بادشاہ جو ہوتے تھے یمن میں وہ بہت عرصے تک تو وہ عیسائی رہے لیکن یہ کہ ایک زمانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا رو نواس اور اس کی حکومت قائم ہو گئی اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھی جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو ان میں سے ذرا یوں سمجھیے کہ غلوم ان کے اندر مبتلا ہو گئے تھے انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا یہودی کہتے تھے وہ مرتد ہے جادوگر ہے کافر تھا تو اب ان کے درمیان صلاح کیسے ہو سکتی تھی یہ تو کمال ہے یہودیوں کی ذہانت اور فتحت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کرسچن ورلڈ کو اپنی مٹھی میں لے لیا لیکن یہ کہ یہ واقع چلو انہونی سی بات ایک ایسی دو قومیں بھی جن میں سے ایک ایک ہستی کو اپنا خدا مان رہی ہوں دوسرے اور اس کو کہے کہ یہ تو ہے ہی ولد اس درست کافر یہ کیسے ایک ہوگا جادو وہ جو سرچڑ کر بولے اب اس پر میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہوئی ہیں کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں کتنی لمبی لمبی پلاننگس کی ہیں کس طریقے سے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کی حکومتیں تھیں ان میں اپنے لیے بڑاٹ حاصل کی سود حرام تھا سود کی اجازت لی پھر جکڑ لیا انہیں اپنے سودی قرضوں کے اندر پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا یہ سارے کام انہوں نے کیا بڑی مسلسل بڑی مسلسل محنت پھر ایلڈرز آف ڈزوائن انہوں نے بیٹھ کر بڑے بڑے قوم تھے وہ ایلڈرز آف ڈیزوائن سب کے سب جو ہے بینکرس تھے بڑے بڑے نار چائلڈس اور یہ اور وہ اور ان سب نے بیٹھ کے پلان بنایا اٹھارہ سو سترانوے میں جو پلان بنایا ہے بیس سال کے اندر اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا بالفور فور لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق آ چلے کہ فلسطین میں آباد ہوں جائیں مکان خریدیں زمینیں خریدیں جس کے نتیجے میں اکتیس برس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی انیس سو میں سڑسٹھ میں اس کی ایکسپنشن ہو گئی اب جو ہونا ہے میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو جو دور نے قتل کیا جیسے ہیولوکوس اس وقت ہوا ان کے لیے اس طریقے سے اس سے کم تر پیمانے پر بیس ہزار عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں اور بڑے بڑے یہ واقعہ حضور کی بے سے بہت قریب تھا یہ پانچ سو تیئیس عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الحدود کا اور بالکل ان سمجھیے کہ یمن میں ہوا ہے جو کہ مکے کے جنوب میں ہے وہ ہے یہ اصاب الحدود بڑی بڑی کھائیاں کھود کر اس میں لکڑی کا ایندھن بھر کر آگ جڑائی گئی اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا بس سوائے راتل بروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے بل یوم الماود اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا یعنی قیامت کا دن وہ شاہدین مشہور اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے یعنی جمعہ کا دن عام طور پر سمجھا گیا ہے اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں جمعہ جو ہے خود آتا ہے کل کر ہر گاؤں میں ہر شہر میں وہ مشہود عرفہ کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا وہ عرفات تو وہی ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کہ حاضری دینی ہوگی یہ ساری قسموں کے بعد اصل بات کیا قتل اصحاب الخدود ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھو دی ویسے تو یہ کہ ہلاک ہو گئے وہ جو جلے ہیں جن کو جلایا گیا ہے حقیقت کے اعتبار سے ہلاک وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے یہ تو جلے ادھر جان نکلی ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر اور ان کا جو حشر شرب ہوگا تو وہ تو اصل میں تو ہلاک تو یہ ہوئے ہیں قوتلا اصاب الخدود نار ذات الوقود وہ آگ جو بڑی ادھل والی تھی بڑی ادھل سے جلائی گئی تھی اس ہم علیحا کو جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے وہم ہم علا ما یا فلون بل اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ دیکھ بھی رہے تھے نظارہ کر رہے تھے جو چیخ سہاڑ ہوگی جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا جیسے کہ ایکسٹرمیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹلر کی جرمنی میں اور اس میں وہ گیس چیمبر اور پھر اس کے بعد پٹے اور اس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں اور ان کا چورا کر کے اور کچھ اور کیمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے ایک مائے نکل رہا ہے بدمودار باہر اور کچھ بھی نہیں نہ کسی ہڈی کا پتہ ہے نہ بال کا پتہ ہے نہ گوشت کا پتہ ہے اس سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے تھے کہ اس کو ان میں جوئیں ہوں گی ان کو ذرا ہم نے فیوم کرنا ہے اس میں سے نکال دیے سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیف شیب عورتوں کے بھی مردوں کے بھی ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالیم بنائے کہ جو راضیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے ہیومن ہیئر کے با, اگر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کی اون کے اور بکری کے تو انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائے ہوئے اور پھر ان کو ایک گیس چیمبر میں لا کے سب کو ختم کیا اور لے گئے یوں سمجھئے یہ موت بارہ اس موت سے بہت آسان موت رہی ہوگی گیس سے کیا ہوتا آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا مر جاتا رات کو جو سوتے ہیں انگیٹھی ہی جلا کر صبح کو معلوم ہوتا ہے چار آدمی مر گئے انہیں پتا بھی نہیں چلا ہوگا اور سوئے کے اندر ہی ختم ہو گئے لیکن یہ کہ جو اب ان پر بیٹے گی وہم وہ فلون بل مومنی نشہود وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے آگ میں کو جلایا جا رہا ہو اس کا تو مسئلہ اور ہے بالکل ببا نہ قبو منہوم اور انتقام لے رہے تھے ان سے اللہ سوا مگر اس کا اَنْ منو بلاہ عزیز الحبید کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے ستودہ صفات ہے اللہزی لہو بالکل سماعت وہ لڑک وہ کہ جس کے لیے پادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی بغواہ کل شہم شہید اور اللہ کو ہر چیز پر خود گواہ ہے انزیر فتح المومن اب المومنات یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ثم لم يتوبو پھر توبہ بھی نہیں کہی اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی مان لے آئے تو تو معاملہ صاف ہو جاتا ثم بلم يتوبو فلحم اذاب و جہنمل عذاب الحریف تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والا آغاز امن نظین عامن عامر سوال اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے لکھن جناتی من تحت نظار ان کے لیے وہ باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہیں بہتی ہوں گی زال کل فوج وہ ہے اصل بڑی کامیابی امن بدش رب کل شدید یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ حلیم ہے رسید راس کرتا ہے وہ رسید راز کرنے کا طبقہ اگلی صورت میں آئے گا لیکن یہ کہ جب پکڑتا ہے تو ان بخش عرب کلا شدید ان نہ عید وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا جب پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا بہ غفور المدود وہ بخشنے والا بھی ہے محبت کرنے والا ہے دلاس المجید بڑے بخش والا ہے بڑی شان والا ہے فعال لما الد جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے اس کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا حلتاق حدیث الجنود کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی فرعون و سمود فرعون کے لشکر قوم سمود کے لشکر بلزین کفروا فی تقسیم لیکن یہ کافر جو ہیں یہ تقسیم ہی کرتے رہیں گے جھٹلاتے ہی رہیں گے و اللہ میں براہ مرح جبکہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے بل ہوا قرآن ال مجید فی لوح محفوظ یہ تو قرآن مجید ہے بہت بزرگ اور بہت باعز قرآن جو ہے لوح محفوظ میں اصل وہاں ہے اب یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا کتاب مقنون سورہ واقعہ میں انحو فی ام کتاب لدئی نا لالی الحکیم بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ فی صوف مکرمت عمفوتم متحرۃم بےبی سفرتِم کرام برار چار مقامات ہیں میں بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے بارک اللہ لی علی وم فرقرآن عظیم و نفا علی ویاتم و وسیطی حکیم صورت الطارق بسم اللہ الرحمن الرحیم و طارق قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت اندھیرے میں آنے والے کی اندھیرے میں آنے والے ستارے کا مت تم جانتے ہو کیا ہے وہ تارخ انج مساقب وہ ستارہ چمکدار ستارہ ان نفس لما علیہ حافظ جان لو کہ کوئی جان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی نگہبان موجود نہ ہو ان نہ حافظم کہ رامن کاتبین پھر یورسل ولیکم اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کے لیے کتنے فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اور اس کے آبال کو دکھنے والے فرشتے ان کلو نف لما علیہ حافظ یقین ہر جان پر ایک نگہ بار موجود ہے فلی اندر انسان اور انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا کھولے کا ممبا پیدا کیا اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے یا خروج و ممبینی سلبتر اور نکلتا ہے انسان کی پیٹھ اور اس کی پسلیوں کے مابین سے یہ جو ٹیسٹیکلس ہیں کہ جس سے اسپرمیٹک فلوئڈ بنتا ہے یہ اصل میں وہاں پر بیک کے ساتھ ہڈی کے ساتھ جو ہے وہاں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے امریکیوں کے اندر پھر یہ نیچے اتر جاتا ہے لیکن یہ کہ اصل جگہ وہی ہے اس کی بلڈ سپلائی بھی وہیں سے ہے تو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے مابین انہوں اور یقیناً جس نے بنایا ہے وہ اس کو واپس دوبارہ رجوع کرنے پر دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے دوبارہ بنا سکتا ہے یوم تبل سرائے بلکہ یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ رج القادر اس کو واپس لا سکتا ہے یعنی لا کے جب اس نے بنایا تھا اپنے پاس واپس بھی لے آئے گا یوم تبل جس دن کے تمام کھلی ہوئی چیزیں جانچی جائیں جو چھپی ہوئی چیزیں سرائر تو یہ جانچی جائیں گی نکال لیے جائیں گے بھید سارے فمال کو وکیم ولا سے تو نہیں ہوگی کسی بھی انسان کے لیے نہ کوئی طاقت نہ کوئی مددگار بس سماجاتی رج کسم ہے اس آسمان کی یا گواہ ہے یہ آسمان جو بارش بیچتا ہے ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے سے صدر اور سب اور گواہ ہے یہ زمین کہ جو فوٹ نکلنے والی ہے بارش آتی ہے زمین پھوٹتی ہے اس کے مسام کھلتے ہیں اور اس میں سے پھر پودے نکلتے ہیں ان نح القول یہ <فَصْل> قرآن کال فصل ہے قول فیصل ہے وما ہوا بل حضل یہ کوئی لل شہ نہیں ہے ان نہ لقید نہ کہ مضمون ہم پڑھ چکے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں وہ بل حق انض اللہ بلحق نزل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا وہی بات یہاں ہے ان نحول فصل یہ فیصلہ کن کلام بن کر آئی ہے کتاب وما ہوا بل حضل یہ جیسی کوئی مذاق ہنسی کی بات نہ ہوں بات نہیں ہے ان نہ ہوں یقینوں نہ قیدن واقید و قیدا اے نبی یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں فما ہل کافرین تو اے نبی ان کاثروں کو ذرا مہلت دیجیے جلدی نہ کیجیے ام ہل ہومرو ہے ذرا ڈھیل دیجیے تھوڑی دیر ابھی انتظار کیجیے فصل بے حکم ربک یعنی ولا تاجل علیہ ہند جو بعد میں آیا تھا ان کے لیے جلدی جو ہے فیصلے کا کہ آپ خواہش نہ اپنے دل میں آنے دیں اور آپ کے مساکل سے یہ گویا کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے یہ ان کی ڈھیلی کرنی ہے انہیں ہم نے آزمانا ہے انہیں مہلت دینی ہے کہ شاید کے یہ سبل جائیں شاید کیا واپس آ جائیں حکیم